اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَا یہ تو پھر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے انہی اللہ اسماء تم ہے تم اللہ بها من سلطان ان اللہ وما ولقد من ربهم <سلام> یہ تو محض چند نام ہی ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی دلیل و برہان نازن نہیں کی وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے کیا انسان کے لیے ہر چیز میسر ہے جو وہ تمنا کرے فللہ چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد آزاں کے اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے ان الذين لا يؤمنون لا يسمون الملائكة تسمية بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کیسے رکھتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا لہٰذا نبی آپ اس سے اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرے اور منہ موڑے اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو ان کی علم کی یہی انتہا ہے بلا شباب کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی وللہ ما في السماوات وما في الارض يجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى اور اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی سزا دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے اب چلتے ہیں آیات کی تفصیل کی طرف مشرقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے یہ اس کی تردید ہے جیسا کہ متعدد جگہ یہ مضمون گزر چکا ہے پھر ز حق و ثواب سے ہٹی ہوئی پھر یعنی یہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہ معبود انہیں فائدہ پہنچائے اور ان کی سفارش کریں یہ ممکن ہی نہیں ہے پھر یعنی وہی ہوگا جو وہ چاہے گا کیونکہ تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں پھر یعنی فرشتے جو اللہ کے مقرب ترین مخلوق ہے ان کو بھی شفات کا حق صرف انہیں لوگوں کے لیے ملے گا جن کے لیے اللہ پسند کرے گا جب یہ بات ہے تو پھر یہ پتھر کی مورتیاں کس طرح کسی کی سفارش کر سکتی کر سکیں گی جن سے تم آس لگائے بیٹھے ہو نیز اللہ تعالیٰ مشرقوں کے حق میں کسی کو سفارش کرنے کا حق بھی کب دے گا جب شرک اس کے نزدیک ناقابل معافی ہے پھر یعنی ہدایت اور گمراہی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے تاکہ نیک کار کو اس کی نیکیوں کا سلا اور بد کار کو اس کی برائیوں کا بدلہ دے ولله ما في السماوات وما في الارض یہ جملہ معترضه ہے اور نجزیہ کا تعلق گزشتہ گفتگو سے ہے بہوالے فتوح القدير پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں <تصفيق> الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا <اللمم>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 وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سر زد ہو بے شک آپ کا رب بڑی وسیع مغفرت والا ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا اے فرآتی کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جو پھرا اور جس نے حق سے روح گردانی کی وہ اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر دینا روک دیا کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے بی میں کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں ابراہیم وف اور ابراہیم جس نے صحیفیں صحیفوں میں جو باتیں تھیں انہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف کبیر کبیرتن کی جمع ہے کبیرہ گناہ کی تعریف میں اختلاف ہے زیادہ اہل علم کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر جہنم کی وعید ہے یا جس کے مرتکب کی قرآن و حدیث میں سخت مذمت مذکور ہے اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹے گناہ پر اسرار و دوام بھی اسے قبیرہ گناہ بنا دیتا ہے علاوہ ازیں اس کے معنی اور ماہیت کی تحقیق میں اختلاف کی طرح اس کی تعداد میں بھی اختلاف ہے بعض علماء نے انہیں کتابوں میں جمع بھی کیا ہے جیسے کتاب القبائر ظہبی اور الزواجر وغیرہ الفواحش فواہشت کی جمع ہے بے حیائی پر مبنی کام جیسے ذنا لیواتت وغیرہ بعض کہتے ہیں جن گناہوں میں حد ہے وہ سب فواحش میں داخل ہیں آج کل پہ حیائی کے مظاہر چونکہ بہت عام ہو گئے ہیں اس لیے بے حیائی کو تہذیب سمجھ لیا گیا ہے حتیٰ کہ اب مسلمانوں نے بھی اس تہذیب بے حیائی کو اپنا لیا ہے چنانچہ گھروں میں ٹی وی وی سی آر وغیرہ عام ہیں عورتوں نے نہ صرف پردے کو خیر بات کہہ دیا ہے بلکہ بن سور کر اور حسن و جمال کا مجسم اشتہار بن کر باہر نکلنے کو اپنا شعار اور وطیرہ بنا لیا ہے مخلوط تعلیم مخلوط ادارے مخلوط مجلسیں اور دیگر بہت سے موقع پر یا موقعوں پر مرد و زن کا بے باقانہ اختلاط اور بے محابہ گفتگو روز افزوں ہیں در حال یہ کہ یہ سب فواحش میں داخل ہیں جن کی بابت یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی مغفرت ہونی ہے وہ کبائر و فواحش سے اجتناب کرنے والے ہوں گے نہ کہ ان میں مبتلا المم کے لغی معنی ہیں کم اور چھوٹا ہونا اسی سے اس کے یہ استعمالات ہیں علم میں بالمکانی مکان میں تھوڑی دیر ٹھہرا علم میں تھوڑا سا کھایا اسی طرح کسی چیز کو محض چھو لینا یا اس کے قریب ہونا یا کسی کام کو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا اس پر دوام و استمرار نہ کرنا یا محض دل میں خیال کا گزرنا یہ سب صورتیں لمم کہلاتی ہیں بہوال فتح القدیر پھر اس کے اس مفہوم اور استعمال کے روح سے اس کے معنی صغیرہ گناہ کیے جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے مبادیات کا ارتکاب لیکن بڑے گناہ سے اجتناب کرنا یا کسی گناہ کا ایک دو مرتبہ ارتکاب کرنا پھر ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دینا یا کسی گناہ کا محض دل میں خیال کرنا لیکن عملہ اس کے قریب نہ جانا یہ سارے صغیرہ گناہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کبائر سے اجتناب کی برکت سے معاف فرما دے گا پھر اجنۃ جنین کی جمع ہے جو پیٹ کے بچے کو کہا جاتا ہے اور اس میں ستر اور چھپنے کا معنی پایا جاتا ہے اور اسے جنین اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی نظروں سے مستور ہوتا ہے یعنی جب اس سے تمہاری کوئی کیفیت اور حرکت مخفی نہیں حتیٰ کہ جب تم ماں کے پیٹ میں تھے جہاں تمہیں کوئی دیکھنے پر قادر نہیں تھا وہاں بھی تمہارے تمام احوال سے وہ واقف تھا تو پھر اپنی پاکیزگی بیان کرنے کی اور اپنے منہ میٹھو مٹھو بننے کی کیا ضرورت ہے مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ کرو تاکہ یہ ریاکاری سے تم بچو ایسا نہ کرو تاکہ ریاکاری سے تم بچو پھر یعنی تھوڑا سا دے کر ہاتھ روک لیا یا تھوڑی سی اطاط کی اور پیچھے ہٹ گیا اقدا کے اصل معنی ہے کہ زمین کھوتے کھوتے سخت پتھر آ جائے اور خدائی ممکن نہ رہے بلاخر وہ خدائی چھوڑ دے تو کہتے ہیں اقدا یہاں سے اس کا استعمال اس شخص کے لیے کیا جانے لگا جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے کوئی کام شروع کرے لیکن اسے پائے تکمیل تک نہ پہنچائے پھر یعنی کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا نہیں غیب کا یہ علم اس کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ خرچ کرنے سے گریز محض بخل دنیا کی محبت اور آخرت پر عدم یقین کی وجہ سے کر رہا ہے اور ہتایت الہی سے انحراف کی وجوہات بھی یہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اخرى یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے سائی كی وہ اور بلا شبہ اس کی سائی جلد دیکھی جائے گی سم یو جز حلجے پھر اسی پھر اسے پوری پوری جزا دی جائے گی وہ این علا اور بے شک سب کا آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے وہ اہ او ہے اب اور بلا شبہ وہی ہنساتا اور وہی رلاتا ہے وأنه هو أمات وأحيا اور بے شک وہی مارتا اور وہی زندہ کرتا ہے خلق الذكر اور بلا شبہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے مین تو فی عید تم نے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے وہ انتخر اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمے ہے وہ ان و اغنَََََََََََََََََ اور بے شک وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے و اُرب و شعر اور یقیناً ہی شعرا ستارے کا رب ہے وہ این اہل اون اور بلا شبہ اسی نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا و فمود فہم اے بقو اور سمود کو بھی پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا وقوم نوح من قبل هم و اور اس نے پہرے قوم نوح کو بھی بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے سرکش تھے اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا فش پھر اس بستی کو ڈھانپ لیا جس سنگ باری نے ڈھانپ لیا میرو پھر اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ ازی فتیل ازفا قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی۔ لیس لها من دون الله اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ افمن هذا الحديث تعجبون کیا پھر اس بات مطلب قرآن پر تم تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْخُونَ اور تم ہستے ہو اور روتے نہیں وَأَنتُم سَامِدُونَ اور تم غفلت و اعراض کرنے والے ہو فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا اب تم باز آ جاؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طرح کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا اسی طرح اسے آخرت میں اجر بھی انہیں چیزوں کا ملے گا جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی جن میں اس کی اپنی محنت ہوگی اس جزا کا تعلق آخرت سے ہے دنیا سے نہیں جیسا کہ بعض سوشلسٹ قسم کے لوگ اس کا یہ مفہوم باور کرا کے غیر حاضر زمینداری اور کرایہ داری کو ناجائز قرار دیتے ہیں البتہ اس آیت سے ان علماء کا استدلال صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا اس لیے کہ یہ مردہ کا عمل ہے نہ اس کی محنت اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مردوں کے لیے قرآن خوانی کی ترغیب دی نہ کسی نس سے اس کی طرف رہنمائی ہوتی ہے اسی طرح صحابہ کرام سے بھی یہ عمل منقول نہیں اگر یہ عمل عمل خیر ہوتا تو صحابہ اسے ضرور اختیار کرتے اور عبادات و قربات کے لیے نس کا ہونا ضروری ہے اس میں رائے اور قیاس نہیں چل سکتا البتہ دعا اور صدقہ و خیرات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کیونکہ یہ شاعر کی طرف سے منسوس ہے اور وہ جو حدیث ہے کہ مرنے کے بعد تین چیزوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو وہ بھی دراصل انسان کے اپنے عمل ہیں جو کسی نہ کسی انداز سے اس کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اولاد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسان کی اپنی کمائی قرار دیا ہے بحوال سنن النسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چون صدقہ جاریہ وقف کی طرح انسان کے اپنے آثار عمل ہیں آثار عمل ہیں فیرحم <وَأَفَارَهُم> سورہ یاسین عائد نمبر بارہ اور ہم لکھتے جاتے ہیں ان کے اگلے اور پچھلے چھوڑے ہوئے اعمال کو اسی طرح وہ علم جس کی اس نے لوگوں میں نشر اشاعت کی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی تو یہ اس کی سعی اور اس کا عمل ہے اور بمصداق حدیث نبوی من دعا الى هدن كان له مثل الاجر كان له من الاجر مثل مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا بحوالے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4609 مطلب جس نے کسی کی ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو اسے پیروی کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا اور یہ ان میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا اقتداء کرنے والوں کا اجر بھی اسے پہنچتا رہے گا اس لیے یہ حدیث آیت کے منافی نہیں ہے بحال تفسیر ابن کثیر پھر یعنی دنیا میں اس نے اچھا یا برا جو بھی کیا چھپ کر کیا یا علانیہ کیا قیامت والے دن سامنے آ جائے گا اور اس پر اسے پوری جزا دی جائے گی پھر یعنی کسی کو اتنی تنگری دیتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کو اتنا سرمایہ دے دیتا ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بچ رہتا ہے اور وہ اس کو جمع کر کے رکھتا ہے پھر رب تو وہ ہر چیز کا ہے یہاں اس ستارے کا نام اس لیے لیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کو پوجا کرتے تھے پھر قوم عاد کو اولا اس لیے کہا کہ یہ سمود سے پہلے ہوئے یا اس لیے کہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے یہ قوم ہلاک کی گئی بعض کہتے ہیں عاد نامی دو قومیں گزری ہیں یہ پہلی ہے جسے بعد تند سے ہلاک کیا گیا جب کہ دوسری زمانے گردشوں کے ساتھ جبکہ دوسری زمانے کے گردشوں کے ساتھ مختلف ناموں سے چلتی اور بکھرتی ہوئی موجود رہی پھر اس سے مراد حضرت لط علیہ السلام کی بستیاں ہیں جن کو ان کی قوم پر الٹ دیا گیا یعنی اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی پھر یا شک کرے گا اور ان کو جھٹلائے گا جبکہ وہ اتنی عام اور واضح ہیں کہ ان کا انکار ممکن نہیں نہ ان کا اخفا ہی پھر بات سے مراد قرآن کریم ہے یعنی اس سے تم تعجب کرتے ہو اور اس کا استحضاء کرتے ہو حالانکہ اس میں نہ تعجب والی کوئی بات ہے نہ استحضاء و تہذیب والی پھر یہ مشرقین اور منافقین یہ مشرقین اور مکذبین کی توبیخ کے لیے حکم دیا یعنی جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو ماننے کی بجائے اس کا استحضا و استخاف کرتے ہیں اور ہمارے پیغمبر کے واضو و نصیحت کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے تو اے مسلمانوں تم اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور اس کی عبادت و اطاعت کا مظاہرہ کر کے قرآن کی تعظیم و توقیر کا اہتمام کرو چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سجدہ کیا حتی کہ اس وقت مجلس میں موجود کفار نے بھی سجدہ کیا جیسا کہ حادیث میں ہے یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید میں پڑھا کرتے تھے سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے صورت النجم اور آغاز ہوتا ہے صورت القمر کا تو صورت القمر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 وَإن سحر مستمر اور اگر وہ مشرق کوئی معجزہ دیکھیں تو منہ مو موڑتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے چلا آتا ہوا جادو ہے مستقر اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام کا وقت مقرر ہے وَلَقَد مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزدجر اور بلا شبہ یقینا کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں تمبی و نصیحت ہے حکمت بالغت فما تغن کمال کو پہن پہنچی ہوئی حکمت کمال کو پہنچی ہوئی حکمت پھر بھی تنبیہات فائدہ نہیں دیتی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ایک تو با اس زمانے کے جو گزر گیا کیونکہ جو باقی ہے وہ تھوڑا ہے دوسرے ہر آنے والی چیز قریب ہی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بابت فرمایا أَنَا وَالسَّاعَةُ کہ بہارِ صحیح البخاری حدیث نمبر 6504 ہزار صحیح مسلم حدیث نمبر 2951 و جامع الترمذی حدیث نمبر 2214 مطلب میں اور قیامت ایسے متصل بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں ہیں اور آپ نے سبابہ سب اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قیامت سے متصل ہے آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا پھر یہ وہ موجزہ ہے جو اہل مکہ کے مطالبے پر دکھایا گیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے حتیٰ کہ لوگوں نے حیرا کو اس کے درمیان دیکھا یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 4864 صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو صلف و خلف کا یہی مسلک ہے بحال فتح القدیر امام ابن کثیر لکھتے ہیں علماء کے درمیان یہ بات متفق علیہ ہے یا متفق علیہ ہے کہ ان شقاء قمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح معجزات میں سے ہے صحیح صنعت سے ثابت احادیث متواترہ اس پر دلالت کرتی ہیں پھر یعنی قریش نے ایمان لانے کے بجائے اسے جادو قرار دے کر اپنے آراز کی روش برقرار رکھی اپنے اپنے اعراض کی روش برقرار رکھی پھر یہ کفار مکہ کی تقزیب اور اتباع احوا کی تردید و بتلان کے لیے فرمایا کہ ہر کام کی ایک غایت اور انتہا ہے وہ کام اچھا ہو یا برا یعنی بالآخر اس کا نتیجہ نکلے گا اچھے کام کا نتیجہ اچھا اور برے کام کا برا اسے یا اس نتیجے کا ظہور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ کی مشیت مقتضی ہو ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے پھر یعنی گزشتہ امتوں کی ہلاکت کی جب انہوں نے تکزیب کی پھر یعنی ان میں عبرت و نصیحت کے پہلو ہیں کوئی ان سے سبق حاصل کر کے شرک و معصیت سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے دجر اصل میں زجر سے مصدر مینی ہے پھر یعنی ایسی بات جو تباہی سے پھیر دینے والی پھیر دینے والی ہے یا یہ قرآن حکمت بالغاہ ہے جس میں کوئی نقص یا خلل نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اور جس کو گمراہ کرے اس میں بڑی حکمت ہے جس کو وہی جانتا ہے پھر یعنی جس کے لیے اللہ نے شقاوت لکھ دی اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اس کو پیغمبروں کا ڈراوا کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے لیے تو ان ذرائع ہوم کافروں کو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان پر برابر ہے والی بات ہے تقریباً اسی مفہوم کی یہ آیت ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ سورہ نام آیت 149 آپ کہیے کہ پس پوری حجت اللہ کی رہی اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت عطا کر دیتا